الحمد للّہ اب العالمين ولا كبت للمتقين علیہ سید المبیا و الم قال اللہ تعالى و في كف القرآن المجيد والفرقان الفرقان الحميد بسم اللّہ الرحمن الرحيم وما خلقت الجن و الا اللہ صدق اللہ مولانا العظيم و صد النبي الكريم الکریم الراؤف الرحیم اللّہ منور کلوبہ ناب القرآن وضین اخلاق نابل قرآن واد خلن الجَََََََََََََََََََََََََََََََ طب القرآن و نچ نام رب القرآن کال اللہ تعالیٰ و تبارہ کافی شان حبی بہی مقبرم و عامر انََ اللہ و ملائقۃ یا یُلزین وسل العلیہ وسلم و تسلیمہ والسلام وسلام یا رسول اللہ ولا علی کاب یا محبوب رب العالمین السلاۃ و سلام یا رسول اللہ وعلا علی کبا شاب یا نبی الرحمہ تمام حمد و ثناء تعریف و توصیف اللہ جلّہ مجدہ الکریم کی ذات بابراکت کے لیے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 والیے کونو مکان سیاہ لامکان سید انسو جان سرورے لالا رخان نیر رے تاباں سر نشینے مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تطمائےائے دوراں سر خیلے زہرا جمالہ جلوائے صبح ازل نورے ذات لم یزل سے تقوین عالم فخر آدم و بنی عدم نیر بطح راز تار ما اوہ شاہد ماتغغا صاحب علم نشرہ معصوم آمینہ احمد مجتبا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں محبتوں اور نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام زبی احتشام معزز محترم محتشم سامعین خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بحفی کے خداوندی سر سرزمین ڈسکا پر دوسرا سالانہ فہم دین کورس آج شروع کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ شان ہو اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے ماہ سیام رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ اپنے دامن میں مغفرت لیے جلوہ فراز ہے اور اس اشرائے ثانی کی پہلی صبح کو میں اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ شان ہو۔ اس عشرا ثانی کے دامن سے چھنتا ہوا نور ہم سب کو نصیب فرمائے جو سنیں اس پر توفیق عمل بخشے اور اس پیغام حق کا ابلاغ کرنے کی توفیق نصیب کریں سعادت مند ہیں وہ لوگ جو اس ماہ نور میں ماہ سیام میں اپنے رب کی حضور نیاز اور عجز و انکساری کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں شیطان باندھ دیا جاتا ہے روزے سلاۃ التراوی اور دیگر امور صالحہ سے نفس کی کمر توڑنے کا سامان بھی کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ چلّہ شاہ نو نے جن لوگوں کو یہ سعادت مندی نصیب فرمائی کہ وہ اپنی صبحوں کو اور اپنی شاموں کو قرآن کے نور سے روشن رکھتے ہیں اور سارا دن اس تصور میں ڈوبے رہتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے نظر کی خیال کی فکر کی پاکیزگی کا سامنا کرتے ہیں زبان کو جمبش دینے سے قبل سوچتے ہیں کہ کوئی ایسا جملہ نہ نکلنے پائے جو ہمارے روزے کے نور کو بجھا دے وہ لوگ یقیناً خوش اور جو لوگ آنے والے ساون رت کے اس موسم میں بھی اپنے من کی پاکیزگی کا سامنا نہیں کرتے اور عام ایام کی طرح ان دنوں کو بھی گزار دیتے ہیں وہ بدنسیب طبقہ ہے اگر وہ روزہ رکھتا بھی ہے تو حضور نے اشاد فرمایا کہ جو جھوٹ اور جھوٹے کام نہیں چھوڑتا اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے یہ تقوی کا موسم بہار ہے اور اس میں ہم نے اپنے من کی اصلاح کے لیے کوشاں ہو جانا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہو جاتی ہے اور نفس سے لڑنا آسان ہو جاتا ہے دو دشمن تھے ایک دشمن باندھ دیا گیا اعزاز رمادان سلس لتش یاطین فرمایا گیا کہ جب ماہ سے آتا ہے تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں مسجدوں کے دروازوں کا کھل جانا اور لوگوں کی رغبت اللہ کے گھر کی طرف تلاوت کلام مجید کی طرف ذکر فکر کی طرف نمازوں کی طرف دل کا کھچاؤ سلاۃ و میں حاضری یہ اس ماہ نور کے فیضان ہیں سحری کا مزہ الگ ہے افطاری کا لطف اور ہی نرالا ہے حضور علیہ السلام نے اشاد فرمایا لسائیں فرحتان فرحتن ان دا فطر ہی و فرحتن ان دا رب روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی اس وقت اسے نصیب ہوتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے اس کا ایک ایک انگ اور ایک ایک جزو بدن اور اس کی ایک ایک رگ زبان حال سے اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوتی ہے جب سوکھی رگوں کو ٹھنڈا پانی سے کرتا ہے تو بندہ زبان سے نہ بھی بولے تو اس کا دل دھڑک کے کہہ رہا ہوتا ہے رب تیرا شکر کہ تو نے یہ نعمتیں ارزانی کی ہیں تو ایک تو اس وقت فرحت نصیب ہوتی ہے جس سے بدن بھی تر تازہ ہوتا ہے اور روح بھی تسکی پاتی ہے کہ مالک تیرا شکر کہ اتنا لمبا دن میں نے بھوک اور پیاس سے کاٹ لیا اور میں نے تیرے حکم کی نافرمانی فرمانی بھی نہیں کی تو ایک سرشاری کی کیفیت اس وقت ہوتی ہے جب بندہ روزہ کھولتا ہے اور دوسری کیفیت بندہ مومن کو اس وقت نصیب ہوتی ہے وہ فرحاتن ایندہ لقائے رب جب اس روزے کے سلے میں کل قیامت کے دن اللہ اپنے رخ قدرت سے نکاب الٹ دے گا اور روزہ دار کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا تو یہ دوسری خوشی روزہ دار کو اس وقت نصیب ہوگی اور وہ اتنی بڑی خوشی ہے کہ ساری زندگی بھر کی خوشیاں اس خوشی کے ایک لمحے پہ قربان کی جا سکے اس دنیا پہ سب سے بڑی دولت جو ہمیں عطا کی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے اور قیامت کے دن سب سے بڑی دولت جو بندے مومن کو دی جائے گی وہ دیدار الہی ہے اور روزے کا سلا اللہ کا دیدار ہے اسی لیے فرمایا اسوم لی و اجزا بہی روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود بنوں گا تو اللہ تعالیٰ کا دیدار روزے کا صلہ ہے سارے دن کا فاقہ کاٹنے سے دکھ سہنے سے سارے دن کی تکلیف برداشت کرنے سے جو نتیجہ نصیب ہوتا ہے وہ بہت خوبصورت ہے اللہ تعالیٰ جلا شان ہو یہ ماہ نور بالخصوص اس کا یہ دوسرا اشرہ جس کی آج پہلی صبح ہے اور اس صبح کے دامن میں ہم بیٹھ کر کے دین کی باتیں سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں ہمارے لیے ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے جو آج تشریف لائی ہیں سب کے لیے بحث یمن و برکت بنا دے اور ہمارے من اجلے کر دے اور باطن ستھرے فرما دے آج کی اس نشست کا عنوان زندگی آمد برائے بندگی زندگی کی مقصدیت کو بیان کرنا ہے ہم اس دنیا پر کیوں بھیجے گئے ہیں ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے کارخانہ قدرت میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو بے مقصد پیدا کی گئی ہو اس کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے اور جب تک وہ چیز اس مقصد کی تکمیل کرتی رہتی ہے تو اسے عزت دی جاتی ہے جب مقصد پورا کرنا چھوڑ دے تو اسے کوئی عزت اور کوئی تقریم نہیں دی جاتی یہ مائک ہی ہے اس کا مقصد ایمپلیفائر تک آواز پہنچانا ہے اور اس کے ذریعے سے یہ آواز آگے آپ تک پہنچ رہی ہے لیکن اگر یہ کسی فنی خرابی کی وجہ سے اپنے مقصد تخلیق کو چھوڑ دے اور یہ ایمپلی فائر تک آواز نہ پہنچائے تو پھر اس خوبصورت جگہ پر اس کو سجایا نہیں جائے گا اس کو یہاں سے اتار کر کے کباڑ خانے میں پھینک دیا جائے گا یہ اب بہت قیمتی ہے اور بہت اچھی جگہ پہ اس کو مرتبہ دیا گیا ہے لیکن پھر اس کی کوئی توقیر نہیں ہوگی اسی طرح کائنات کی ہر شے اور ہر چیز اپنے مقصد کی جب تک تکمیل کرتی رہتی ہے تو عزتوں کی مسنت پہ اسے بٹھایا جاتا ہے اور جب مقصد پر عمل کرنا چھوڑ دے اور مقصدیت سے آری ہو جائے تو پھر اس کی کوئی توقیر اور کوئی عزت نہیں رہتی اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرت انسان کو بھی کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے بے مقصد اس کو پیدا نہیں کیا گیا ہے اس کائنات کے اندر چھوٹے چھوٹے جانور بھی بے مقصد پیدا نہیں کیے گئے انسان تو مقصود ہے کائنات کا یہ کیچوا جس سے مچھلی ہم پکڑتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فضول سی چیز ہے لیکن جن کھیتوں میں کیچوا پایا جاتا ہے ذمہ داروں سے پوچھیں کہ وہاں زرخیزی بڑھ جاتی اسی طرح میں نے ایک جگہ پہ ایک شخص کو دھاگے کے ساتھ یہ کیچوے بند کر کے دھوپ میں خشک کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے اس حکیم صاحب سے پوچھا کہ اس کا مقصد کیا تو وہ کہنے لگے کہ یہ دوائیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اس کے بدن میں فولاد ہوتا ہے اسی طرح یہ کانٹا لگا کر کے مچھلی پکڑنے کے کام بھی آتا ہے اتنا نحیف نظار اور کمزور جسم جس کے اندر ہڈی بھی نہیں ہوتی اس کے یہ تین فوائد بالکل ظاہر ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سارے فوائد ہوں گے جو ہماری نظر میں نہیں ہیں اسی طرح یہ میں یہ ذمہ داروں سے پوچھیں کہ آج کل چاول کی فصل کے لیے یہ کتنے مفید ہیں اور یہ کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے ہیں جو فصلوں کے اندر ان کے لیے یہ کتنے بہتری کی ضمانت ہے تو ہم وہ چیزیں جن کے فوائد ہماری نظر میں نہیں ہیں لیکن وہ بھی چیزیں فوائد سے خالی نہیں ہیں تو جب یہ کیڑے مکوڑے یہ حشرات العرض یہ میںڈک اور کیچوے یہ بھی بے مقصد پیدا نہیں کیے گئے تو جس کے گرد پوری کائنات کا چرخ گھومتا ہے اور جس کے لیے پوری کائنات کو تخلیق کیا گیا ہے وہ انسان کیا بے مقصد پیدا کر دیا گیا ہے اس کی تخلیق کا کوئی مقصد نہیں ہے یقیناً اس کی تخلیق کا کوئی مقصد ضرور ہے اس کی تخلیق کا کوئی مدعا ضرور ہے اللہ تعالیٰ جانو نے اس مقصد کو اس مدعا کو قرآن مجید میں بیان فرمایا ارشاد کیا وما خلق الجنا ول انسا اللہ ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں انسان کی تخلیق کا مقصد اور مدعا اللہ تعالیٰ شان ہو کی عبادت کرنا ہے اللہ تعالیٰ شان شاہو کی عبادت اس لیے نہیں کہ اس کو بندوں کی عبادت کی ضرورت ہے اسے کوئی غرض ہے بندوں کو تخلیق اس نے اس لیے کیا ہے کہ وہ مجھے پوجیں گے اور میری عبادت کریں گے تو کوئی مجھے فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ شان ہو ایسی کسی غرض سے پاک ہے خود رشاد فرمایا ما اری دو من ہوں مر رزک ان وما اری نہ تو میں اس سے کوئی رزق چاہتا ہوں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں چونکہ وہ کھانے سے بھی پاک ہے اور اسے رزق کی بھی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان اللہ ہبر رزاق و ذوالقوۃ المتین اس کی شان یہ ہے کہ وہ خود رزاق ہے وہ پوری دنیا کو دینے والا ہے اور وہ قوتوں کا مالک ہے وہ رب جو خود قوتوں کا مالک ہے جو متین ہے زوکوا ہے اور رزاق ہے اس کو غرض کوئی نہیں ہے تو پھر بندوں کو حکم کیوں کیا گیا کہ وہ اس کی عبادت کریں اصل بندے کے لیے کمال یہ ہے کہ وہ بندگی میں رہے اور اس سے اس کے اخلاق رزیلہ ختم ہوں گے اور اس میں اخلاق ہنسنا پیدا ہوں گے اس لیے اس کو عبادت کا حکم دیا گیا تاکہ وہ اپنی زندگی کا جمال پا سکے اگر وہ پوجہ نہیں کرے گا اللہ کی پرستش نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کائنات کی کوئی چیز نہیں ہے جو تو اور کرہن اس کے حضور سجدہ ریز نہیں ہے اس کی تسبیح نہیں بولتی علماء نے لکھا کہ تمام درخت جو تم دیکھ رہے ہو یہ حالت قیام میں ہیں اور اللہ کی تصبیح بول رہے ہیں اور درخت جب تک تصبیح بولتا رہتا ہے اپنے تنے پہ کھڑا رہتا ہے اور جب تسبیح بولنا چھوڑ دیتا ہے تو کاٹ دیا جاتا جو درخت کاٹ دیا جائے سمجھ لو کہ اب تسبیح کا عمل اس سے موقوف ہو گیا تھا اب اس کو کاٹ دیا گیا تو سارے درخت حالت قیام میں ہیں چوپائے حالت رکو میں ہیں۔ مینڈک حالت تشہد میں ہیں۔ اور حشرات الارض کیڑے مکوڑے یہ حالت سجدہ میں ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عبادت دی نماز کی صورت میں وہ ان تمام صورتوں کی جامع ہے ان تمام عبادات کی جام ہے درختوں کا قیام بھی ہے چوپایوں کی طرح رکوع بھی ہے مینڈک کی طرح تشہد و درکادہ بھی ہے اور حشرات الرض کی طرح سجدہ بھی ہے اس لیے کہ یہ انسان خلاصہ کائنات ہے اور تمام مخلوقات کا مقصود ہے اور پوری کائنات کا چرخ اس کے گرد گھومتا ہے اس لیے اس کی عبادت بھی تمام مخلوقات کی عبادات کے جامع ہونی چاہیے اس لیے اس کو نماز کا حکم دیا گیا اور یہ حکم ایک بار نہیں دیا قرآن مجید کے اندر متعدد مرتبہ اسے نماز کا حکم نامہ دیا گیا اس شخص سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں جو اللہ کی حضور جھکنا نہیں جانتا صبح سے لے کر شام تک کس کس کو سیلوٹ کرتے ہیں روٹی کے چند ٹکڑے اور نوالے کمانے کے لیے کس کس سے ہنس ہنس کے بولنا پڑتا ہے اور کس کس کے سامنے جو ہے وہ حاضر ہونا پڑتا ہے ایک اللہ کے حضور نے جھکا جاتا جو کہ رازق ہے اور حقیقی مالک ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں ایک مقام پہ شاد فرمایا یا نا سو بدو ربا کم اللہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو کیوں ربکم وہ تمہارا رب ہے یا یوہن ناسو بدو ربا اپنے رب کی عبادت کرو تمہاری تربیت کرنے والا ہے تمہیں درجہ کمال تک پہنچانے والا ہے یہاں صرف اہل ایمان کو حکم نہیں دیا گیا یہاں پوری انسانیت کو اللہ کی حضور حاضر ہونے کا کہا گیا ہے چونکہ وہ صرف اہل ایمان کا رب ہی نہیں ہے بلکہ وہ تمام کائنات کا رب ہے سورت الفاتحہ اٹھائیں تو وہاں ارشاد ہوتا ہے الحمد رب المین تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے وہاں رب المسلمین نہیں کہا کہ صرف وہ اہل اسلام کا رب ہے وہ تمام جہانوں کا رب ہے پوری کائنات کا رب ہے ہر شخص کو اس کی ضرورت کے مطابق بہم پہنچا رہا ہے جو اسے مانتا اسے بھی دیتا ہے جو نہیں مانتا اسے بھی دیتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کے حضور کو سجدہ ریز نہ ہوتا ہو اور اس نے اس کے رزق کے دروازے بند کر دیے ہوں سورج کو حکم دیا ہو اس کے گھر میں روشنی نہ بھیجنا یہ میرے نافرمانوں فرمانوں کا گھر ہے آپ تین مہینے بل نہ دیں تو وابڈہ والے آپ کا میٹر کاٹ دیں گے آپ بل نہ دیں تو گیس والے آپ کا میٹر کاٹ دیں گے ٹیلی فون کا بل نہ دے تو وہ تار کاٹ دیں گے لیکن ساری زندگی کوئی اس کی حضور سجدہ ریز نہ ہو کبھی اس نے چاند کو حکم نہیں دیا اس کے آنگن میں چاندنی نہ بکھیرنا یہ میرے نافرمانوں فرمانوں کا گھر ہے کبھی ہوا کو نہیں کہا اس کے ویڑے میں آکسیجن نہ پہنچنے پائے یہ نافرمانوں فرمانوں کا گھر ہے بلکہ سورج جس طرح روشنی حضرت بایزید بستانی کے گھر میں بکھیرتا ہے اس آسی کے گھر میں ایسے ہی بخیر یہ اس کی ربوبیت ہے جس کا عموم پوری انسانیت کو فیض دے رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے اور جو کھانا مہمان کے ساتھ کھایا جائے اس کا حساب بھی نہیں ہوگا ساری زندگی یہ ان کو معمول رہا ہے اور مہمان تمہارے گھر میں آ کر کے تمہارا نہیں کھاتا وہ اپنا حصہ خود لے کر کے آتا ہے مہمان کو دیکھ کر کے ناک منہ نہیں چڑھانا چاہیے خوشی کے آثار چہرے پہ ظاہر ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہمان مجھے عطا فرما دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ عادت تھی کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے ایک دن بھوک لگی گھر والوں کو کھانا پکانے کا کہا اور خود مہمان ڈھونڈنے نکلے ایک شخص کو جو کہ بوڑھا تھا لے آئے دسترخوان پہ بٹھایا کھانا جب لگ گیا تو اس کو کہا اللہ کا نام لے کے شروع کرو اس نے کہا میں تو اللہ کو نہیں مانتا آپ نے فرمایا کہ میں تیرے سے کوئی ربط رشتہ اور تعلق نہیں رکھتا اللہ ہی کے نام پہ تجھے کھلا رہا ہوں تو میرے رب کا نام تجھے کم از کم لینا چاہیے اس نے کہا میں تو بتوں کا پجاری ہوں اور روٹی کے چند ٹکڑوں کے لیے اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا آج لوگ چائے کی پیالی پہ دین بیچ رہے ہیں لیکن دیکھیے وفا کی ریت نبھا گیا نا اس نے کہا کہ میں بتوں سے بے وفائی روٹی کے ٹکڑوں اور چند کے لیے نہیں کر سکتا حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے جب تو اتنا غیرت مند ہے کہ میرے رب کا نام نہیں لیتا اور اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا تو پھر میرا بھی تو کیا لگتا ہے اگر میرے رب کو نہیں مانتا تو میں تو کھانا اس رب کے نام پہ کھلاؤں گا کھاتا ہے تو ٹھیک نہیں تو تیری مرضی وہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے دستخان سے اٹھ کے چلتا بنا وہ گیا تو جبریل امین حاضر ہو گئے سلام دیا سندیسہ سنایا رب کہتا ہے اے میرے خلید نے میرا ایک بندہ ناراض کر دیا یا اللہ وہ تیرا بندہ تھا وہ تو تیرا نام لینا گوارا نہیں کرتا تھا اور تو فرما رہا ہے کہ وہ میرا بندہ تھا ارشاد ہوا ابراہیم بتاؤ اس کی عمر کتنی ہوگی یا اللہ اسی سال کے قریب ہوگی کہا اتنا عرصہ ہو گیا نا میں اس کو رزق دے رہا ہوں تم ایک دن نہیں کھلا سکے اب حضرت ابراہیم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ دور پہاڑ پہ جا چکا ہے اس کے قریب پہنچے کہا میاں کھانا ٹھنڈا ہو رہا جلدی آؤ اس نے کہا ایک شرط ہے تمہارے رب کا نام نہیں لوں گا کہا نہ لینا آؤ تو کہنے لگا لہجے میں اتنا گداز اتنی نرمی کیسے آ گئی تم تو کہتے تھے رب کے نام کے علاوہ کھلاؤں گا نہیں کہا کہ اسی رب کا ہی تو پیغام آیا ہے کہ میں بھی اس کو دے رہا ہوں اس نے کہا اگر تیرا رب اتنا اچھا ہے تو کھانا بعد میں کھائیں گے پہلے اس کا غلام بنا لے مجھ کو تو وہ رب ہے سب کا ہمارا حق ہے کہ ہم اس کی پوجہ کریں تو اللہ تعالی جللہ جل شانو نے اشار فرمائی so اپنے رب کی عبادت کرو ایک تو وہ تمہارا رب ہے اور پھر اللہ زی خالقاکم اس نے تمہیں پیدا بھی کیا ہے توجہ چاہوں گا کتنی شان ہے کہ اس نے تخلیق بھی کیا اور پھر اس نے تمہاری تربیت بھی کی جو تخلیق بھی کرے اور تمہاری تربیت بھی کرے کیا اس کا حق نہیں ہے کہ اس کی حضور سجدہ ریزیاں کی جائیں ساری زندگی انسان ماں کی خدمت کرتا رہے تو بتاؤ ماں کی خدمتوں کا بدلہ دے سکتا ہے ماں کے پیار کا سلا دے سکتا ہے عرض کی گئی کہ میں اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے حج کروایا ہے اور سائی اور کابۃ اللہ کا طواف کرایا ہے اور حالت یہ تھی کہ اگر چٹان کے اوپر گوشت کا ایک ٹکڑا ڈال دیا جاتا تو وہ بھی بھن کے کباب بن جاتا اتنی گرمی کی شدت تھی کیا میری ماں نے میری جو خدمت کی میری کفالت کی مجھے دودھ پلایا مجھے جنم دیا تو میں نے کیا ماں کی خدمتوں کا سلا دے دیا ہے تو جواب آیا تو نے ابھی اس کی ایک مسکراہٹ کا بدلہ بھی نہیں دیا ماں جب ہنس کے دیکھتی ہے تو جنت کی ساری کلیاں لٹتی ہیں اور بیٹے کی زندگی ماں کے اس ہنسنے سے جو ہے وہ عبادت ہوتی ہے بیٹے کے لیے ماں کے جو جذبات ہیں ماں کی جو کہانیاں ہیں ماں کے سینے میں جو درد کے امٹتی ہوئی ہے کائنات ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا ساری زندگی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے بندہ ماں کی خدمت کرتا رہے پھر بھی حق ادا نہیں ہوگا ماں ماں ہوتی ہے اللہ تعالی جل شاہ نے اس کو وہ درج عطا فرمائے بیٹے کے ساتھ جو پیار ماں کرتی ہے بلا کوئی کر سکتا ہے کوئی اتنی محبت دے سکتا ہے جتنی ماں محبت دیتی ہے ساری زندگی بھی انسان ان محبتوں کا بدل دینا چاہے تو نہیں دے سکتا چونکہ ماں کے پیار کا کنارہ ہی کوئی نہیں ماں کی محبت کی گہرائی اور گہرائی کو کوئی ناپ ہی نہیں سکتا سمندر کے پاتال تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا کبھی دیکھا نہیں جب بچہ گھر سے نکلتا ہے تو دنیا کو اکلو ب کا درس دینے جاتا ہے لوگ اس کے ایک ایک جملے کے لیے کان لگائے کھڑے ہوتے ہیں کوئی ایک لفظ بھی ضائع نہ ہو جائے دنیا کے بڑے بڑے سکالر بڑی بڑی یونیورسٹیوں اور جامعات میں جاتے ہیں اور لوگ ان کی ایک ایک بات کو موتی سمجھ کے قبول کرتے ہیں لیکن وہ جو زمانے کو زندگی کا درس دینے گھر سے نکلتا ہے جب گھر سے نکلنے لگتا ہے ماں دیہات کی رہنے والی ہو یا گلبرگ کی رہنے والی ہو ماں اس کو کہتی ہے بیٹے سڑک دھیان سے عبور کرنا جو دنیا کو عقل سکھانے جا رہا ہے اس کو اتنا ہی نہیں پتا کہ سڑک کو بور کیسے کرنی ہے لیکن یہ ماں کے پیار کا ایک روپ ہے یہ ماں کی محبت کا ایک انداز ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے میں دھڑکتا ہوا جو دل رکھا ہے اور تڑپتی ہوئی جو ممتا رکھی ہے وہ ایک مثال بنی ہوئی ہے کہ کسی نے کسی کو کہا کہ میں تیرے پہ راضی تب ہوں گی کہ اگر تو اپنی ماں کا کلیجہ نکال کے لے آئے تو اس بدبخت نے اپنی اس محبوبہ کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس اقدام کی تیاری بھی کر لی اور جا کے ماں کا سینا چیرا اور اس کا کلیجہ نکالا اور اپنی اس محبوبہ کی خوشنودی کے لیے تیز تیز آ رہا ہے کہ میں اس کو دکھاؤں کہ میں نے یہ کارنامہ بھی سر انجام دے دیا اور یہ چوٹی بھی سر کر لی ہے تو تیزی سے آ رہا تھا راستے میں ٹھوکر لگی جب گرا تو کہتے ہیں ماں کے کلیجے سے آواز ہی پتر چوٹ تو نہیں آئی ہے یہ ماں کے پیار کا روپ ہے یہ ماں کی محبت کا انداز ہے دنیا والوں ماؤں کی قدر کو ضائع نہ کرنا ماں کے پیار کو اور اس کی محبت کا سلا دے تو نہیں سکتے لیکن ساری زندگی ماؤں کی نوکری کرنا اور اپنے باپ کی زندگی کے اندر کبھی بھی نافرمانی فرمانی نہ کرنا یہ سعادت مندی اور خوش نصیبی ہوتی ہے حضور نے ممبر کی تین سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے آمین آمین کہا تھا تو بعد میں پوچھا گیا حضور آپ نے ہر سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے آمین کہا تو یہ کیا ماجرا تھا فرمایا جبریل آئے تھے انہوں نے مجھے کہا تھا اس شخص کی ناک خواہ ہو جو ماہ سیام رمضان المبارک کو پائے اور پھر کثرت عبادت سے اپنی بخشش نہ کروا سکے تو میں نے آمین کہا پھر کہا اس شخص کی نا خواہ ہو جو والدین کو بڑھاپے میں پائے اور جنتی نہ ہو سکے ان کی خدمت کر کے تو میں نے آمین کہا پھر جبریل نے کہا اس شخص کی نا خا ہو جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے وہ آپ پر درود نہ پڑے تو میں نے آمین کہا تو وہ شخص کتنا بد نصیب ہے جو والدین کو ناراض کر لیتا ہے میں کہتا ہوں ساری کائنات ماں کے قدموں تلے ہے بلکہ میرے محبوب نے جنت کو ماں کے قدم و تلے قرار دیا الجنت تحت اقدام الامہات جنت ماں کے قدموں تلے تلے حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں میں نے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑے میں نے کہا امی تیرے حق ادا کروں یا اللہ کے حق ادا کروں دو ہستیوں کے حق مجھ سے ادا نہیں ہو سکتے اپنے حق تو معاف کر دے اللہ کو میں راضی کر لوں گا ماں پھر بھی ماں ہوتی ہے ماں نے کہا جا بیٹے میں نے اپنے حق معاف کر دیے حضرت با یزید کہتے ہیں میں بارہ سال جنگلوں میں گھومتا رہا ایک دن مجھے خیال آیا بستان کے قریب سے گزر رہا تھا کہ چلتے چلتے ماں کو سلام کر جاؤں دروازے کو دستک دینے لگا تو اس احساس نے ہاتھ روک لیا کہ ساری زندگی ماں کو سکھ تو دیا نہیں دکھ بھی کیوں پہنچاؤں ماں اب سو رہی اور میں دروازہ ناک کروں گا تو ماں اٹھے گی سردیوں کی لمبی رات تھی میں دروازے کے ساتھ لگ کے کھڑا رہا کہ چلو جب ماں بیدار ہوگی ہی میں دروازے پہ دستک دوں گا کہتے ہیں جب سہری کا وقت ہوا تو اندر سے جو نالی آتی تھی وہاں سے پانی آیا میں سمجھ گیا کہ میری ماں تہجد کے لیے اٹھی ہے کہتے میں دروازے کو دستک دی تو اندر سے آواز آئی بیٹا با ٹھہرو میں ابھی آتی دستک کے انداز سے بھی جانتی ہوتی ہیں کہ یہ میرا کون سا بیٹا دستک دے رہا ہے بارہ سال کے بعد دستک دی تھی اور ماں پہچان رہی ہے یہ کس بیٹے کے ہاتھوں کی لمس ہے اور یہ کس بیٹے کے ہاتھوں کی آہٹ ہے بارسلونا کے رپورٹ پہ کھڑا تھا فلائٹ ابھی لیٹ تھی اور وہاں کوئی ہم زبان مل جائے تو غنیمت ہوتا ہے تو مجھے ایک سمت ایسے محسوس ہوا کہ جس طرح کوئی منہ بولی پنجابی میں بات کر رہا ہے میں اٹھ کے ادھر لڑک گیا تو دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ پنجابی میں آپس میں گفتگو کر رہے تھے میں ان کے پاس جا کے بیٹھ گیا تو وہ انڈیا کے لوگ تھے میں نے پوچھا کہ آپ تو کہنے لگے کہ یہ ہمارا دوست ہے اس کو ہم الوداع کرنے آئے ہیں تو میں ان کے پاس بیٹھ کے گفت و شنید شروع کر دی تو وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے ستائیس سال تین ماہ ہو گئے ہیں میں انڈیا سے آیا تھا لیکن یہاں ایسے مسائل بنتے گئے کہ میں جا نہیں سکا اس وقت میرا لڑکپن کا زمانہ تھا اور اب میرے بال بھی سفید ہو رہے ہیں تو میں ستائیس سال تین ماہ کے بعد جا رہا ہوں اور اس نے ساتھ کہا کہ پتہ نہیں میرے گھر والے مجھے پہچانتے بھی ہیں یا کہ نہیں تو میں نے کہا میاں اور کوئی پہچانے نہ پہچانے ماں تیرے قدموں کی آہٹ سے پہچانے گی کہ یہ میرے بیٹے کے قدموں کی آواز ہے یہ ماں کے پیار کا روپ ہے تو بندہ ساری زندگی خدمت بھی کرتا رہے ماں نے پیار اتنا کر دیا ہوتا ہے ماں نے محبت اتنی دے دی ہوتی ہے کہ اس پیار کا بدل انسان جو ہے نہیں دے سکتا انسان تو دیکھتا ہے جب ہوش سنبھالتا ہے کہ میری ماں نے میرے سے کتنا پیار کیا لیکن جب بندے کی ہوش نہیں ہوتی ماں اس وقت جو پیار کرتی ہے گندگی سے ہوا بچہ اور ماں اس کو فرش سے اٹھاتی ہے پہلے چومتی ہے پھر غلازتیں دھوتی ہے یہ ماں کے پیار کا روپ ہے یہ ماں کے پیار کا انداز ہے ماں کو بیٹے کے ساتھ اتنا پیار ہے اور بندہ ساری زندگی نوکری بھی کرے ماں باپ کی تو پھر بھی خدمتوں کا سلا نہیں دے سکتا ایک شاعر وہ احسان دانش اس کی ماں بیمار ہوگی تو وہ خود اس کے کپڑے جا کے دھوتا تھا تقریباً ایک کلومیٹر میٹر کے فاصلے پر نہر تھی وہاں جا کے لباس دھوتا اور پھر دوسرا لباس لے جاتا تو اس کی بیوی نے کہا کہ یہ خدمت میں سر انجام دوں گی تو احسان دانش نے کہا تھا کہ ماں میری ہے اور یہ حق میرا ہے کہ میں اس کی خدمت کروں اور یہ سعادت مندی میرے حصے میں آنی چاہیے میں کسی اور کو نہیں دوں گا سادت مندی ہوتی ہے اولاد کی تو انسان جتنی مرضی خدمت کر کے ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کرے وہ تو راضی ہوتے ہیں بلکہ نالائک اولاد کے لیے ماں باپ کی دعائیں اور زیادہ ہوتی ہیں تو انسان ان کی خدمت کا حق نہیں دے سکتا ماں باپ کے اتنے حق کیوں ہیں اس لیے کہ ماں نے بیٹے کو جنم دیا اس پہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا اور آج کی اس گفتگو کا اس کو نقطۂ عروج بھی سمجھ لیجئے گا کہ ماں اتنا پیار کرتی ہے کہ جس کا کسی ترازو پہ تول نہیں ہو سکتا اور اس کے پیار کا سلا بدلا ساری زندگی خدمت میں بھی گزار دیں پھر بھی نہیں دیا جا سکتا اس قدر ماں کے حق کیوں ہیں اس لیے کہ ماں نے بچے کو جنم دیا ہے جس نے جنم دیا ہے اس کے اتنے حق ہیں تو جس رب نے خلک کیا ہے اس کے کتنے حق ہوں گے جس نے تخلیق کیا ہے دستے قدرت سے بنایا ہے تو پھر اس کے کتنے حق ہوں گے تو مجھے بتائیے اس شخص سے بڑا بد بخت کوئی ہو سکتا ہے جو اللہ کی حضور سجدہ ریزی نہیں کرتا صبح کے وقت بھی اللہ کا نام لے رہی ہوتی ہیں حشرات الارض بھی رب کا نام پکار رہے ہوتے ہیں بلوں سے سر نکال کر جانور بھی اللہ کا نام پکار رہے ہوتے ہیں اور اس شخص سے اس بڑا بد نصیب زمانے میں کوئی نہیں ہے کہ جو اللہ کی حضور جھکنا نہیں جانتا جو اللہ کی حضور جو ہے وہ عبادت کا سر نہیں رکھتا تو ارشاد فرمایا یا یہ الناس و بدو ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم انسان کے دل میں خیال آتا ہے کہ تو مجھے تو والدین نے مجھے پیدا کیا تو فرمایا اب بتاؤ تمہارے والدین کو کس نے پیدا کیا اگر کہو کہ ان کے والدین نے تو ان کو کس نے پیدا کیا پھر ان کو کس نے پیدا کیا بات حضرت আদম علیہ السلام تک چلی جائے گی پھر حضرت আদম علیہ السلام کو کس نے پیدا کیا تمہیں ماننا پڑے گا انکار نہیں کر سکو گے کہ وہ رب ہے جو تمہیں پیدا کرنے والا ہے ماں کے رحم کے اندر کون نقش و ونگار دینے والا ہے کس نے گوشت کے لوتھڑے کو بولنا سکھایا ہے کس نے چشم خانوں کے اندر روشن چراغ رکھ دی ہے اور کس نے سر کے اندر ایک نشید اور روشن دماغ رکھ دیا ہے کس نے ہاتھوں کو پکڑنے کی قوت دی اور کانوں کو شنوائی کی طاقت دی اور کس نے جو ہے وہ سونگنے کی قوت اور قوت شامہ ناک کے نتنوں کے اندر رکھ دی کون ہے جو ٹانگوں میں زور پیدا کرتا ہے کون ہے جس نے چھاتی کو طاقت دی؟ کون ہے جس نے انسانیت کو آسن تقویم بنایا؟ انسان کیا تیرا حق ہے کہ مسجد کے قریب سے تو گزر جائے اور اللہ کا نمائندہ پکار رہا ہو فلاح آجا نیکی کی طرف آجا نماز کی طرف اور تو جو ہے وہ اس کو سننے کے باوجود گزر جائے ایسا ہو سکتا ہے کہ تو اس کے حضور آئے نہ حاضر نہ ہو یہ بد نصیبی نہیں تو اور کیا ہے اللہ تعالیٰ جلح شاہ ہمیں اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے اور یہ سعادت مندی ہے اب عبادت کسے کہتے ہیں عبادت کے کئی مفاہیم ہیں ایک عام مفہوم عبادت کا پوجا اور پرستش کرنا ہے اور یہ اللہ کے علاوہ کسی کا حق نہیں ہے اللہ ہی کی پوجا کی جائے اور کوئی اس بات کا استحقاق نہیں رکھتا کہ اس کی پوجا پاٹ کی جائے ایک خدا کو پوجیں گے دوسرا عبادت کا مفہوم یہ ہے عطا و فرم برداری بندے کے لیے جمال اور حسن ہی بندگی ہے وہ اللہ کی حضور اپنا سر جھکائے اس طرح کہ جو اس کا حکم ہے اس کو بجا لائے وہاں سے سر نہ پھیرے اور اس میں اپنی عقل اپنی سمجھ اپنے فہم و ادراک کے گھوڑے نہ دوڑائے بس اس کے حکم کو ہر صورت کے اندر قبول کرے اور تیسرا مفہوم جو ہے وہ بندگی اور غلامی کے معنی میں ہے بندگی اور غلامی کے معنی میں عبادت ہے کہ بندہ اس کا جو ہے وہ اس طرح غلامی کا حق نبائے جس طرح غلام کو آقا کی کسی بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا تو ہزاروں آقا اللہ تعالیٰ جلا کے جو ہے وہ فرامین اس کے پابند ہیں اور بندہ اس کا کیوں پابند نہ ہو جن کو دنیا آقا مانتی ہے وہ بھی ان کے حضور کھڑے ہوئے ہیں تو پھر اس کی بات کو کس انداز سے بندہ ٹالے اور آج اس دنیا کے اندر آپ کہیں ملازمت کرتے ہیں آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی دینا ہوتی ہے ان آٹھ گھنٹوں کے اندر آپ کا مالک آپ کو بلائے صرف آٹھ گھنٹوں میں ایک عارضی ملک آپ کے اوپر رکھتا ہے تو آپ دھوڑ کے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں آپ کے مہمان بھی آپ کے پاس بیٹھے ہوں اور آپ چائے بھی ان کو پلا رہے ہوں لیکن باس بلالے آپ کو اور وہ گھنٹی دے تو آپ بیل پہ سب کو چھوڑ کے بھاگتے ہیں کہ نہیں بھاگتے مہمانوں سے بھی معذرت کرتے ہیں مجھے باس نے بلایا آپ دوڑتے جا رہے ہیں یار ایک دنیا کا باس بلائے تو مہمانوں کو چھوڑ کے چائے کو چھوڑ کے مرغن غذا کو چھوڑ کے سب کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں اور رب کا نمائندہ پکارے حیا اللہ صلاح اور ہیا آل ل جو بندہ اس کی حضور نہ جائے کتنا بڑا بدنسیب ہے کتنی بدنسیبیاں اس کا مقدر ہیں کہ جو اس حضور لیکن یہ اللہ تعالیٰ جلح شاہ کی رحمت کی امومیت ہے اگر آج آٹھ گھنٹے کے لیے آپ کہیں ڈیوٹی کرتے ہیں وہ آپ کو آواز دے اور آپ نہ جائیں تو وہ آپ کی نوکری ختم کر دے گا آپ کو سخت سزنش اسی وقت کرے گا یا پھر آپ کو فارغ کر دے گا لیکن اللہ تعالیٰ جل شاہ اس کی نافرمانی پہ نافرمانی کرتے رہیں کبھی اس نے رزق کے دروازے بند نہیں کیے بلکہ جو نہیں مانتے ان کو اور زیادہ دے رہا ہے کیونکہ ان کا حصہ صرف دنیا پہ ہی ہے نا آخر میں تو حصہ ہی کوئی نہیں ہے بلکہ فرمایا اگر مسلمانوں کی دل جوئی کا لحاظ نہ ہو تو میں کافروں کے گھروں کی سیڑھیاں بھی سونے اور چاندی کی بنا دوں لیکن یہ کہیں گے ہمیں تو زیادہ ہی رگڑ دیا گیا ہے چونکہ انہوں نے دنیا کو دیکھا ہے آخرت ابھی دیکھی نہیں ہے ورنہ جو ان کے لیے آخرت میں رکھا گیا ہے دنیا کی کوئی ہے ان کے نزدیک حیثیت ہی نہ رکھے بلکہ حدیث میں آتا ہے ساب مشقات نے اس کو لکھا کہ دنیا کے اوپر جس کو سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچی ہوں گی وہ جنت میں لے جایا جائے گا اور ایک مرتبہ جنت میں جو ہے وہ داخل کر کے نکال دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ بتا دنیا کے اوپر تجھے بڑی تکلیفیں پہنچی وہ کہے گا یا اللہ مجھے تو کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں ہے جنت کی صرف آب و ہوا سارے دکھ ختم کر دے گی اور جس نے تخت و تاج پہ بیٹھ کے بھی زندگی ساری گزاری ہو میں آتا ہے اس کو جہنم میں ایک ڈبکی لگائی جائے گی اور پھر اس کو کہا جائے گا بتا تو دنیا کے اوپر کوئی راحت پائی ہے وہ کہے گا مالک دنیا کے اوپر میں نے کوئی سکھ دیکھا ہی نہیں ہے ایک ہوتا جہنم کے اندر دیا جائے گا دنیا کے سارے سُکھ ہی بھول جائے گا کہ میں وہاں بادشاہ ہوا کرتا تھا میں وہاں حکمران ہوا کرتا تھا میں دنیا کے اوپر جو ہے وہ اوباما تھا میں دنیا کے اوپر بش تھا میں دنیا کے اوپر پوری دنیا کو میں نے جو ہے وہ ریور کی طرح ہنکا تھا اور انسانیت کا قتل کیا تھا میری غاونت اور میرا تقبر دنیا کو جھکا دیتا تھا اس کو کوئی شے اور اپنی کوئی یاد اور کوئی بات یاد نہیں رہے گی صرف ایک ڈبکی کی بات ہے اور جس نے دکھ پہ دکھ کاٹے غربت تنہائی دکھ اذیت مسائب آلام مشکلات لیکن ایک بار جنت سے گزار کر کے جنت کی صرف آب و ہوا ہی سنگھائی جائے گی تو اس کو کہا جائے گا بتا دنیا کے اوپر تجھے کوئی دکھ پہنچا وہ کہے گا میرے رب دنیا پہ مجھے کوئی دکھ نہیں پہنچا اب بتائیے کہ اللہ کے حضور ہم حاضر ہوں یا کہ دنیا کوئی منشاہ و مقصود بنا لیں ہماری زندگی کی ڈگر کیا ہونی چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جنت کے مقابلے میں اس دنیا کی حیثیت ہی کوئی نہیں اور دوسری بات اگر دنیا کے اوپر ہم عزتیں سرخروئیاں جس کو ہم سمجھتے ہیں یہ ہیں وہ پا بھی لیں تو وہ کتنا کو ایسا ہے پھر اس کا حساب بھی تو ہم نے دینا ہی دینا ہے اس لیے ہم دیکھ لیں جتنا برداشت کرتے ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ ہم چلیں ایک بادشاہ تھا وہ پھولوں کی سیج پہ سویا کرتا تھا خادمہ اس کے لیے پھولوں کی سیج بچایا کرتی تھی مدت گزر گئی پھولوں کی سیج پہ سونے کا عادی تھا ایک دن خادمہ نے سوچا لونڈی نے سوچا روزانہ بادشاہ اس سیج پہ سوتا ہے پتہ نہیں کیا لطف ہوگا کمر سیدھی کرنے کے لیے اس سیج کا لطف اٹھانے کے لیے وہ بھی لیٹ گئی سیج تیار کرنے کے بعد ایک لمحے کے لیے کمر سیدھی کی تو سارے دن کی تھکی ہوئی تھی آنکھ لگ گئی بادشاہ وقت پر اپنے حجلا میں داخل ہوا اپنے اس خاص کمرے میں داخل ہوا تو ایک لونڈی کو پھولوں کی سیج پہ سویا ہوا دیکھا تو غیرت سے جل بن کے کباب ہو گیا ایک لونڈی کی یہ اوقات کہ بادشاہ کی سیج پہ سوئے اس نے جلاد کو بلایا کہا اس کو الٹا لٹکاؤ اور اتنا مارو کہ اس کی جان نکل جائے تاکہ باقی خود کو پتا چل جائے کہ بادشاہوں کی سیجیں ان کے بستر ان کے گھر کتنے مقدس ہوا کرتے ہیں لونڈی کو الٹا لٹکا دیا گیا اور جلاد زرب پہ زرب لگا رہا ہے کوڑے پہ کوڑا مار رہا ہے وہ چیختی ہے روتی ہے بچا لو مجھے میری جان نکل رہی ہے روتے روتے کیا خیال آیا کہ اس نے ہنسنا شروع کر دیا بادشاہ نے جلد کو کہا رک جا اس لونڈی سے پوچھ روئی کیوں ہے اسے یہ بھی پوچھ ہستی کیوں ہے جلد نے کہا لونڈی بتا روتی کیوں ہے اس نے کہا تجھے نہیں پتا جب کوڑا لگتا ہے تو جان نکلنے کو آتی ہے۔ نزا کا عالم تاری ہو جاتا کہا یہ تو سمجھ ہے لیکن ہستی کیوں ہے کہ ہنسی مجھے اس بات سے آئی ہے کہ چند لمحوں کے لیے سوئی ہوں اتنی تکلیف کاٹ رہی ہوں سوچا جو عمر بھر ہو گئی سوتے ہوئے جس کو اس کا کیا بنے گا جس کی زندگی بیت گئی اس, سیج پہ سوتے ہوئے اس کا کیا بنے گا صاحبو یہ دنیا پھولوں کی سیج نہ بنائیں اس دنیا کو اللہ کی عبادت کے لیے گزاریں ذکر فکر میں گزاریں شہری کے وقت اٹھ کے مسلے پہ کھڑا ہو کے رونا سیکھیں اللہ کے حضور آئیں سارے کام چھوڑ دیں رزق کی تلاش میں رازق کو بھول نہ تم سمجھتے ہو دکان بند کر کے چلے گئے تو شاید میری آج کی سیل کم ہوگی سیل دینے والا رزق دینے والا رزق کے دروازے کھولنے والا وہ رب ہے جاؤ اس کی حضور جاؤ اور جا کے اس سے مانگو مالک رزق کا مالک بھی تو ہے تیرے ہاتھ میں سارے خزانے ہیں میری مدد فرما دیکھنا کہ رحمتوں کے کس طرح دروازے کھلتے ہیں اور جو تمہیں ملتا ہے اس میں برکت کتنی ہوتی ہے آج ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے کاروبار میں برکت نہیں ہے لاکھوں کماتا ہوں پتہ نہیں چلتا جاتے کی ہیں مسئلہ اصل ہے یہی کہ رزق میں بے برکتی آگے ہوئی ہے اس لیے کہ ہماری پیشانی میں سجدے نہیں رہے ہماری آنکھوں میں حیا نہیں رہا ہمارے لبوں پہ قرآن کے نغمے نہیں رہے ہماری سوچوں میں پاکیزگی نہیں رہی اور خیالوں میں تہارت نہیں رہی آج غلازت ہی غلازت گند ہی گند اور جو ہے وہ شہاوت ہی شہوت اور بے حیائی ہی بے حیائی آنکھوں میں نظروں میں خیالوں میں بھر دی گئی ہے بازار میں چلے جائیں گھر چلے جائیں گھر کا دروازہ بند کر کے مکفل کر کے بھی گھر آپ سمجھتے ہیں کہ میں محفوظ ہو گیا ہوں آج تو وہاں بھی محفوظ نہیں رہا جاتا عجیب صورتحال بنی ہوئی ہے اپنے گھروں کو ان ساری شرارتوں سے پاک کرو اور اپنی نظروں کو پاکیزگی سکھاؤ پھر دیکھنا کہ کس طرح برکتیں ہوتی ہیں اور کس طرح رحمتیں ہوتی ہیں عبادت کے دو مفہوم حضرت امام راضی نے بیان فرمائے ہیں فرماتے ہیں اللہ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے امور کا اس کے حکم کی تعظیم کی جائے اللہ تعالی جل اللہ شانو کا حکم ہے تو دل جھک جائیں اس کے حضور اور اس کو ہی بڑا جانا جائے اور دوسری بات وشفقت خلق اللہ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ مخلوق خدا پر شفقت کی جائے حضرت امام غزالی نے اربعین کے اندر لکھا کہ عبادت کی دس قسمیں ہیں ان میں سے پہلی قسم نماز ہے جو عبادات میں سب سے اہم اور سب سے بڑی عبادت ہے دوسری قسم زکوٰۃ ہے تیسری قسم روزہ ہے چوتھی قسم حج ہے پانچویں قسم تلاوت کلام مجید ہے اور چھٹی قسم ہر وقت ذکر الہی میں رہنا ہے ساتویں قسم حلال رزق کے لیے کوشہ رہنا ہے اور آٹھویں قسم پڑوسی ہمسائے ساتھی اور دوستوں کے حقوق ادا کرنا ہے اور نویں قسم امر بالمعروف اور منکر کرنا ہے اور دسویں قسم اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنا ہے یہ عبادت کی صورت ہے اب معاشرے کے اندر کچھ لوگ تو عبادت کرتے نہیں ہیں اور ان کا عبادت نہ کرنا غفلت کی وجہ سے ہے ایک طبقہ ہے کہ وہ عبادت کا قائل ہی نہیں وہ دہریے ہیں اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے ہیں اور ایک طبقہ تیسرا وہ ہے جو عبادت کرتا ہے لیکن اللہ کے علاوہ کچھ اور لوگوں کی جس طرح کہ بت پرست ہیں یا دیگر لوگ لیکن اہل ایمان جو ہیں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے اس عبادت میں تساہل اور سستی نہیں کرتے نمازوں کو پنج گانا وقت پہ ادا کرنا اپنا معمول رکھتے ہیں اور یہی زندگی کا حسن ہے اور یہی زندگی کا جمال ہے اور جو شخص اللہ کی حضور جھکنا چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کے رزق سے بھی اس کی عمر سے بھی برکت اٹھا لیتا ہے عبادت کا ایک مفہوم علماء نے اللہ تعالیٰ کی پہچان بھی بیان فرمایا حضرت مولا کائنات سید علی الم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وما خلط الجنا وال انسا اللہ کا ترجمہ کیا ہے اہل یار فونی یعنی ہم نے جنوں انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ مجھے پہچان جائیں اللہ تعالیٰ جلحلہ شاہو کی پہچان بندے کے اوپر جو ہے وہ ضروری ہے اور جو شخص اس دنیا پہ رہ کے رب کی معرفت حاصل نہ کر سکا تو وہ قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے گا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ بات قرآن میں واضح طور پہ بیان فرمائی من کا فی حاضح ہی آما وہ وفیل آخرات آما و ادل سبیلا جو اس دنیا پر اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی اندھا ہی اٹھایا جائے گا اس سے ان آنکھوں کی جو ہے وہ بے نوری مراد نہیں ہے وہ تو حدیث میں آتا ہے جو آنکھوں سے آزمایا گیا کل قیامت کے دن اس کو اللہ جزا دے گا اس سے دل کی بے نوری مراد ہے ساری زندگی گزار دی کاروبار کا پتا کیسے کرنا ہے سیاست کا پورا پتا ہے کیسے کرنی ہے ایک ایک امر کا پتا ہے ہر چیز کا پتا ہے نہیں پتا تو جس نے پیدا کیا ہے جو ہمارا خالق ہے جو ہمارا رازک ہے جو ہمارا مالک ہے ہم لمحہ لمحہ ایک ایک ساتھ ایک ایک گھڑی جس کے محتاج ہیں شیخ سادی فرماتے ہیں سانس اندر جائے تو پھر بھی اس کے محتاج ہیں، اندر سے خیریت سے باہر آئے تو پھر بھی اس کے محتاج ہیں اگر اندر والا باہر نہ آئے تو پھر بھی موت باہر والا اندر نہ جائے تو پھر بھی موت تو ہم ایک سانس میں کئی بار اس کے محتاج ہیں اور لمحہ لمحہ اس کے محتاج ہیں جو ہماری ہر ضرورت کی کفالت کرنے والا ہے جو ہمارا خالق بھی ہے رب بھی ہے مالک بھی ہے اور ضروریات کا کفیل بھی ہے اور اس کو ہم نہیں پہچانتے باقی ہر دنیا کی چیز ہمیں آتی ہے ہمیں ایک ایک چیز سے پتا ہے ہمیں اتنا بھی پتا ہے کہ فلاں کرکٹر نے چوکے کتنے لگائے اور چھکے کتنے لگائے اس نے فلاں میچ میں سینچریاں کتنی کی ہے ہمیں اتنی تفصیلات کا علم ہے ایک ایک شخص کے بارے میں ہمیں پتا ہے لیکن نہیں پتا تو اس کا نہیں پتا جو ہماری شاہ سے بھی نڑے رہتا ہے جو ہمارے دلوں کے قریب رہتا ہے جس نے ہمیں زندگی کی بہاریں اور زندگی کا جمال دیا آئیے اپنے رب کو پہچانے اور جو شخص اپنے رب کی معرفت حاصل نہیں کر سکا وہ قیامت کے دن بھی اندہ اٹھایا جائے گا اللہ تعالیٰ شان نے محبوب علیہ الصلاۃ وسلام کے سینے پترنے والی اس کتاب میں اس بات کو اعلانیہ طور پر واضح بیان فرمایا گیا اسی لیے اقبال نے کہا تھا دل بینا بکر طلب خدا سے کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے میں عبادت کے عنوان سے گفتگو کو دھورا سمجھوں گا جب تک میں حضور کی ابدیت کو بیان نہیں کروں گا حضور کی عبادت کا عالم یہ ہے اللہ کی حضور سجدہ ریزیوں کا اور دیگر عبادت کی جتنی بھی اقسام رسولتے ہیں آقا کریم اللہ کی حضور ساری ساری رات قیام فرماتے ہیں ہمیں تو جگایا جاتا ہے اذانیں دی جاتی ہیں پھر بھی نہیں اٹھتے لیکن وہاں کیا ہے کہ اللہ تعالی خود فرماتا ہے محبوب ساری رات جاگا نہ کرو کچھ سو بھی تو لیا کرو اللہ اکبر اور اتنی اتنی اللہ کے حضور عبادت کرتے ہیں تتورم ہو یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے مبارک قدم جو ہیں وہ سوچ جاتے ہیں اور آقا کریم علیہ السلاۃسلام سے کہا گیا حضور آپ کے وسیلے اور صدقے سے اللہ نے اگلوں اور پچھلوں کے گنا معاف کر دیے لیکن اس کے باوجود بھی آپ اتنی کثرت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کا عبد شکور نہ بنوں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنو جس نے اتنی نعمتیں اور اتنی کرم نوازیاں میرے اوپر نازل فرمائیں اس نے اتنا کرم کیا ذرا دیکھیں تو صحیح اپنے اندر جھانک کر کے تو دیکھو کتنے کرم ہیں اس کے کتنے فضل ہیں اس کے کتنی نعمتیں ہیں جس کا میں علم بھی نہیں ہے لیکن وہ ہمارے اوپر پہم برس رہی ہیں میرا ایک دوست تھا اس کے منہ میں یہ جو لعاب آتا ہے اس کی مقدار کم ہو گئی تو اتنا مسئلہ بنا اس کے لیے کہ ایک آنکھ کی بنا بھی جاتی رہی دوسری آنکھ کی بینائی بھی متاثر ہو رہی ہے مرض کیا ہے کہ منہ میں یہ جو لعاب آتا ہے یہ قدرتی گریس ہے نظام انہضام میں مدد دیتی ہے بولنے بھی طاقت دیتی ہے اگر یہ لعاب کم پڑ جائے جس کو ہم نے کبھی نعمت ہی نہیں سمجھا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے دنیا کا بہت بڑا شخص اور ناسس یونان کا رہنے والا تھا اور جہازوں کی کمپنی ہے اس کی لیکن ہوا کیا یہ دنیا کے وہ جو امیر ترین لوگوں کی فرست بنتی ہے اس میں شاید دوسرے یا تیسرے نمبر پہ اس کا نام تھا تو آج کل تو سنا کہ پاکستان میں ایک شخصیت آگے جا رہی ہے, ہے تو بس تھوڑے نمبر رہ گئے جو ہے وہ پوری دنیا کا سب سے امیر ترین شخص ہمیں کسی اور ملک میں نہیں ڈھونڈنا پڑے گا وہ ہمارے خون پسینے کو نچوڑ کر کے ہمارے اندر سے کوئی ہوگا قوم فروختن و چیئر فروختن دعا کرو اشرائے سانی کے دامن سے نکلتے ہوئے نور کی روشنی میں اب سورج کی کرنیں بھی نکل رہی ہیں اور رب کی رحمت کو بھی جو ہے وہ نزول ہو رہا ہے دعا کرو اللہ میرے ملک کو سالے قیادت عادت نصیب فرمایا تو اناسس جو ہے وہ جہازوں کا کام کرتا تھا اس کی بہت بڑی جو ہے وہ کمپنی تھی ہوا اسے کیا اس کے یہ آنکھوں کے جو پپوٹے ہیں یہ کام کرنا چھوڑ گئے یہ قدرت نے سسٹم لگایا آٹومیٹک سسٹم ادھر سے تن کوڑا ادھر آنکھ بند ہو گئی ادھر ازم ہوا ارادہ ہوا آنکھ بند ہو گئی اتنی جلدی یہ سسٹم کام کرتا ہے اس کو یہ مرض لاحق ہوا کہ یہ پٹھے ہیں نا اس کے یہ کام کرنا چھوڑ گئے اب ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگا کے آنکھ کھولتا تھا اور رات کو سونا ہوتا تو وہ ٹیپ اتار دیتا کسی نے اناصر سے پوچھا کہ تیری زندگی کی سب سے بڑی آرزو انٹرویو کرتے ہوئے اس نے کاش میں اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں کہا اس کے لیے قیمت لگانی پڑے تو کوئی پیسے لگا سکتا ہے اس نے کہا ساری دولت جھونک دوں گا لیکن کاش اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے ہم نے کبھی سوچا گمان بھی نہیں کیا کہ کیا کیا سسٹم اس نے لگائے ہوئے یہ تو ایک سادہ سا سسٹم ہے ورنہ کیا نظام انہضام کا سسٹم ہے تنفس کا نظام ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دماغ اللہ نے فرمایا کتنا غافل شخص ہے کہ اس کی اتنی نعمتیں وصول کرنے کے بعد بھی اس کے حضور حاضر نہیں ہوتا لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا اللہ کے وہ با کمال بندے ہیں کہ بندگی کی انتہا حضور کی ذات ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عبد ہی نہیں کہا ابد ہو کہا ہے میراج کی قربت خاص میں اس کے باوجود اللہ جللہ شاہو کے حضور جب پیش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جلا شاہو اپنے محبوب سے کہتا ہے بے ماؤ شرفوں کا یا احمد پیارے بتا تجھے کس چیز سے نوازوں تو محبوب جواب میں عرض کرتے ہیں بنسبتی نسبتی کا شرف نے بالعبو دیا مالک مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکار دے بندے کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے کہ وہ بندہ ہو اس کا غلام ہو اور اس کے حضور سر پر سجود رہے آج کی اس حسین صبح میں اور اس روشن رت کے اندر بندگی کے عنوان سے یہ چند باتیں میں آپ کے گوشت گزار کی اللہ تعالی مجھے آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا نور نصیب فرمائے آفاق آمد کے آمد ہر بر ہر کوشے میں قرآن آمد سنا آمد کر دم لینا, دم لینا, لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں